تھرٹی ٹو السلام علیکم پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم نے ہیپ ڈیٹا ٹائپ کی کلاس بنانی شروع کی تھی بلکہ ہم اس کے میتھڈز جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ڈسکس کر رہے تھے ہم نے انسرٹ پروسیجر کے بارے میں گفتگو کی تھی ڈیلیٹ کے بارے میں گفتگو کی تھی اور پھر بقیہ جو میتھڈز رہ گئے تھے ان کو ہم نے ملتوی کیا تھا آج کے لیکچر کے لیے تو آئیے اب ہم وہ بقیہ میتھڈس جو ہیں ان کی تفصیل سی پلس پلس کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو پورا ہیپ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے یا ہماری ہیپ فیکٹری جو ہے یہ اب ہیپ آبجیکٹس بنانے کے لائق ہو جائے اور ان آبجیکٹس میں وہ صلاحیتیں آ جائیں یعنی کہ وہ میتھڈس آ جائیں جو کہ ہمیں استعمال کے لحاظ سے ضروری ہوں گے یا چاہیے ہوں گے تو واپس اس سلائڈ کی جانب آئیے میں دہرانے کے لیے ڈلیٹ من کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہاں پہ جو چیز غور طلب ہے وہ یہ کہ دیکھیے میں نے ارے 1 جو ہے جو کہ روٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ منیمم ہیپ کے کیس میں منیمم ویلو ہے کرنٹ اس کو من آئٹم میں رکھا پھر روٹ ایلیمنٹ کو میں نے کیا کیا اس میں میں نے ارے میں جو سب سے آخری ایلیمنٹ ہے اس کو لا کے رکھ دیا جو کہ اصل میں اس روٹ ایلیمنٹ جو میں نے نکالا ہے اس کا لیفٹ یا رائٹ right چائلڈ نہیں بلکہ یہ تو وہی ہے جو ہم بلڈ ہیپ میں استعمال کرتے تھے اور یقیناً کریں گے لیکن دیکھیے میں نے percolate down ڈاؤن کو one as a node pointer دیا کہ بھائی node 1 سے تم چیزیں یا اپنی کاروائی شروع کرو اور heap order کو restore کرو تو آئیے آج ہم percolate down کی جانب چلتے ہیں جو کہ اب آپ کے سامنے ہے اس کی تفصیل یا کامنٹ میں لکھا ہے کہ hole is the index at which the percolate begins یعنی کہ یہ اپنی کاروائیس ارے انڈیکس hole سے شروع کرے گا اس کے کوڈ میں اب آئیے کہ اس نے ایک ٹمپرری ویریئبل child بنایا اس کے بعد اس نے ایک ٹیمپ ویریبل میں جو hole جو کرنٹلی اس کو انیشلی جو ہول کی value آئی اس نے وہ ارے ایلیمنٹ کو رکھ لیا اچھا اس کے بعد دیکھیے یہ کیا کرے گا کہ ایک fall لوپ میں جا کے ایز long ایز 2 times ہول از لیس دین کرنٹ سائز یہ وہ کنڈیشن لگا کے جو کہ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ 2 ٹائم ہول سے مراد کیا ہے یاد رہے کہ ارے کے اندر جب ہم نوڈ اسٹور کرتے ہیں تو ایک نوڈ کا چائلڈ لیفٹ چائلڈ جو ہے وہ ٹو i پہ ہوتا ہے اب اگر آئے کی بجائے میں لفز ہول یا ویریبل ہول استعمال کر رہا ہوں تو ٹو ٹائمز ہول کا مطلب ہے چائلڈ یعنی کہ ایز لانگ ایز ٹو ٹائمز ہول جو ہے یہ کرنٹ سائز یعنی کہ ارے جو ہے اس سے باہر نہیں یا ارے نہیں بلکہ ہیپ کا جو سائز ہے اس سے باہر نہیں جا رہا تو یہ لوپ چلتا رہے گا اور اس کی ری ہوگی کہ ہول equals چائلڈ خیر یہ تو ابھی بعد میں ہوگی اب ذرا لوپ کے اندر آئیے اس نے دیکھیے چائلڈ جو ہے اس کو ٹو ٹائمز ہول کی ویلیو دی اب پیرنٹ جو ہے وہ ہول پہ ہے یعنی کہ جو ہول کی کرنٹ ویلیو ہے اور جو چائلڈ ہے وہ ٹو ٹائمز ہول پہ ہے اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ دوبارہ کرنٹ سائز چیک کر رہی ہے کہ میں ہیپ سے باہر تو نہیں چلا گیا اور پھر دیکھیے اس نے ایک اور کنڈیشن لگائی یہ دیکھیے اینڈ جو ہے ابھی جاری ہے یا یہ کنڈیشن ابھی جاری ہے array child plus ون is less than array child. اب اگر child جو ہے وہ ٹو times ہول پہ ہے تو child plus ون کیا ہوا یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ رائٹ right چائلڈ ہے یعنی کہ یہ ویریبل چائلڈ جو ہے اس نے ارے سب چائلڈ کے ذریعے ہمیں left چائلڈ دیا اور ارے 1 پلس ون جو ہے یہ رائٹ right چائلڈ اس کو اس نے دیا لیکن ہم کر یہ اصل میں یہ رہے ہیں کہ دونوں چلڈرن میں جو بھی چھوٹا ہے اس پہ ہم اس ویریبل چائلڈ کو رکھ دیتے ہیں دیکھیے یہ چائلڈ پلس ون ون تب ہوتا ہے کہ اگر چائلڈ پلس ون یعنی کہ رائٹ چائلڈ یا برادرز کے لحاظ سے جو رائٹ برادر ہے وہ اگر لیفٹ سے چھوٹا ہے تو پھر ہم چائلڈ کو رائٹ کی جانب لے جا رہے ہیں اور یہ کامنٹ میں نے لکھی ہے کہ رائٹ چائلڈ از اسمالر کیونکہ دیکھیے ان دونوں میں سے لیفٹ یا رائٹ right میں سے جو چھوٹا ہے اس نے اوپر کی جانب آنا ہے اب اگلی اسٹیٹمنٹ میں دیکھیے کہ کیا ہوا کہ اگر جو ٹیمپ جو شروع میں ارے ہول تھا اس کی ویلو ارے سب چائلڈ یعنی کہ یہ جو لیفٹ یا رائٹ right چائلڈ میں سے جو بھی چھوٹا ہے اس سے بڑی ہے تو دیکھیے ہم نے کیا, کیا? کہ ارے ہول میں ارے چائلڈ کو لا دیا ہول کیا ہے پیرنٹ child کیا ہے as a, as a variable, یا اس کے left child کو پوائنٹ کر رہا ہے یا اس کے رائٹ right طرف پوائنٹ کر رہا ہے یا انڈیکس کے لحاظ سے left یا right child پہ ہے ان دونوں میں سے جو بھی چھوٹا ہے وہ اگر temp سے بھی چھوٹا ہے تو ہم اس کو پیرنٹ کی پوزیشن پہ لے آتے ہیں otherwise یہ percolate جو ہے اس کا یہ جو لوپ ہے اس سے ہم نکل جاتے ہیں یہ بریک جو ہے یہ اس بنا پہ کہ اب کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ یہ جو پیرنٹ ہے اس نے نیچے کی جانب جانا ہے ہی پراپرٹی اب مکمل ہوگی بلکہ یہاں پہ یہ ہوا کہ ہول جو ہے یہ نیچے کی جانب اب دیکھیں سفر کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں اس فور لوپ کی انیشلائزیشن میں کیا ہے کہ ہول اکول چائلڈ پہلے ہول پیرنٹ سے شروع ہوتا ہے لیکن ہم یہ جو چائلڈ ویریبل ہے اس کو ٹو ٹائمس ہول کرتے ہیں اور اس کے بعد بلکہ چائلڈ پلس پلس بھی کر دیتے ہیں کہ وہ لیفٹ کی بجائے رائٹ کی جانب جائے تو اصل میں یہ فور لوپ کر رہا ہے کہ وہ ہول جو ہے اس کو نیچے کی جانب لا رہا ہے اور جب وہ اپنی فائنل پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر آخر میں دیکھیے اور لوپ سے باہر کہ ارے ہول جو ہے اس میں ہم ٹیمپ کی ویلیو ڈال دیتے ہیں اور اب یہ پرکولیٹ ڈاؤن پروسیجر ختم ہو گیا پھر وہی سوال اور جواب بھی بلکہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ ہم ہول کو کیوں نیچے کی طرف لا رہے ہیں کیوں نہ ہم ویلوز کو ایکسچینج کرتے جائیں اس کا جواب وہی کہ ہاں ہم کر تو سکتے ہیں لیکن وہ سواپنگ میں پھر وہی تین اسٹیٹمنٹ والی بات آئے گی اور چونکہ یہ ایک لوپ کے اندر ہو رہا ہے یعنی کہ یہ سواپنگ اگر ہم کریں تو ہمیں یہ لوپ میں ہی کرنی پڑے گی اس میں کچھ وقت درکار ہوگا تو کیوں نہ ایسا ہم کریں کہ اگر تین کی بجائے صرف ایک سٹیٹمنٹ سے یہ ہو سکے تو یہ بہتر نہیں یقیناً بہتر ہے کیونکہ دیکھیں ہم ایفیشئنسی کا بہت لحاظ رکھتے ہیں یہ ساری کاروائی ڈیٹا سٹرکچرز بنانے کی بہتر الگوریتم سوچنے کی یہ اسپیس کے لحاظ سے بھی افیشئنسی کا خیال رکھ رہی ہے یہاں ہم رکھ رہے ہیں اور ٹائم کا بھی کہ بھئی جو بھی ہمارے میتھڈز ہوں جو بھی ہمارے ڈیٹا اسٹرکچرس ہوں اگر کوئی ٹائم بچ سکتا ہے اور بلکہ ایک ایلیگنٹ طریقے سے بچ سکتا ہے یہ بھی نہیں کہ میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس لکھنی شروع جو کہ لگے تو یار پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹائم تو بچ رہا ہے لیکن کوڈ جو ہے پڑھنے کے لحاظ سے ریڈبلٹی کے لحاظ سے اب سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے ایسا تو یقینا ہم نہیں چاہتے یہ جو پروسیجر آپ کے سامنے ہے یا پرکلیٹ ڈاؤن جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا پڑھنے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے اس میں بالکل سمجھ آ رہی ہے بلکہ ہم یہ تصویری خاکوں سے پہلے کر چکے ہیں حاصل یہ ہوا کہ افیشنسی کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی ریکرجن نہ کرو یا فور لوپ نہ لکھو بلکہ ایک لحاظ سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ اگر یہی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹمنٹ بار بار ہزاروں لاکھوں کروڑوں دفاع ایکسییکیوٹ ہونے لگ پڑی اور ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لگ رہا ہے تو آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ ایکٹ ہو کے یہ اکٹھا ہو کے ٹائم کافی بڑھ سکتا ہے تو کیوں نہ ہم یہ بچائیں یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ ہم بجائے ایکسچینج کرنے کے اس کو نیچے کی جانب لاتے ہیں یا یہ کہ ہم اس روٹ نوڈ میں جو ویلو پڑی ہے جو کہ ہم نے موف کی ہے یا اس برکل ڈاؤن میں جو اس کو بتایا گیا ہے کہ اس روٹ نوڈ سے شروع ہو جاؤ اس روٹ نوڈ کی ویلو کی فائنل پوزیشن ڈیٹرمن کر کے پھر ہم وہاں پہ ویلو ڈالتے ہیں ہم ایکسچینجنگ یا سواپنگ نہیں کرتے اب آگے چلیے بکیا میتھڈ کی جانب اگلا میتھڈ جو ہے وہ ہے گیٹ من اور اس کے بارے میں میں نے جب ہم اس کا انٹرفیس ڈسکس کر رہے تھے میں نے کہا تھا کہ بعض کا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہیپ میں منیمم ایلیمنٹ کون سا ہے یا اس کی ویلیو کیا ہے آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کو ہیپ سے نکال دو بلکہ یہ اسٹیک میں بھی یہی بات تھی یاد ہے آپ کو وہ ٹاپ میتھڈ کہ اسٹیک جو ہے اس کے ٹاپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ صرف مجھے بتا دو اس کو نکالو نہیں یہ وہی کاروائی ہے آگے چلے تو پھر اب ہمارا یہ بلڈ ہی پروسیجر آیا جس میں دیکھیے کہ اب اس کو ایک پوری ارے دی جا رہی ہے ایز این آرگیومنٹ اور اس کا سائز بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ ارے لو اس, اس کا سائز جو ہے وہ n ایلیمنٹ ہے اور اس کی ہیپ بناؤ اور یہ یاد ہے آپ نے ہم نے ایسا کیوں کیا تھا کہ بھئی ہمارے پاس یہ ڈیٹا اب مکمل طور پہ موجود ہے تو بجائے انسرٹ کو بار بار کال کریں اس ارے کو لے کے فوراً یا یکمشت اس کی ہیپ بناؤ اس کی باڈی میں آپ دیکھیے ایک پہلے لوپ آیا جو کہ سمپلی ہماری جو اندرونی پرائیویٹ ارے ہے جس کا نام ہم نے ارے ہی رکھا ہے اس میں یہ چیز کو کاپی کرتی ہے اور اس کاپی کی وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ تھی کہ یہ جو ارے ہمیں دی جا رہی ہے چانسز ہیں یا بلکہ آلموسٹ یقیناً ہوگا کہ اس میں ایلیمنٹس جو ہیں وہ پوزیشن زیرو سے اسٹور ہوئے ہوئے ہیں جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کیس میں جو ایلیمنٹس ہیں ہیپ کے وہ ارے پوزیشن 1 میں ہوں کیونکہ ہم نے یاد رہے وہ ٹو آئی اور ٹو آئی والا معاملہ کرنا ہے اور اگر وہ زیرو سے شروع کریں تو وہ 2i اور 2i آئی پلس میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے خیر یہ فور لوپ جو ہے یہ جو کالر نے ہمیں ارے دی ہے اس کو ہم اندرونی ارے میں کاپی کر لیتے ہیں اس کے اس کے بعد پھر کرنٹ سائز جو ہیپ کا ہے اس میں ہم n کی value رکھتے ہیں کیونکہ نمبر آف ایلیمنٹس تو وہی رہیں گے بے شک ہم نے ان کو پوزیشن 1 سے اسٹور کیا لیکن نمبر آف ایلیمنٹس تو وہی ہیں اس کے بعد دیکھیے کیا اب یہ وہی فور لوپ آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے بلڈ ہیپ کے سلسلے میں لکھا تھا چھوٹا سا کوڈ کہ for i آئیول کرنٹ سائز ڈیوائڈ بائی 2 یاد ہے یہ current سائز کی بجائے اس وقت میں نے کیپٹل n, n استعمال کیا تھا یقینا یہ وہی چیز ہے current سائز یعنی کہ نمبر آف ایلیمنٹس اور پھر وہی بات کہ اس کو ہم n اوور 2 سے کیوں شروع کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیف نوٹ جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں کوئی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد کنڈیشن i گریٹر دین زیرو کہ بھائی یہ لوپ چلے گا جب تک i greater دین زیرو ہے اور اس کی ریسٹنگ value یا ری اینشلائزیشن آئی مائنس ون یعنی کہ i جو ہے یہ n اوور 2 سے شروع ہو کے 1 کی جانب جائے گا اور جب یہ 1 ہو جائے گا تو یہ لوپ رک جائے گا اور اس کے اندر اب ہم پر کلیٹ ڈاؤن کال کر رہے ہیں جو کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے آگے چلیے یہ چھوٹے چھوٹے میتھڈ ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں Is empty جو ہے یہ بولین میتھڈ کہ بھئی ہیپ کہیں خالی تو نہیں اور اس کنڈیشن کو ہم اس طرح جانچتے ہیں کہ کرنٹ سائز جو ہے اس کی ویلو جو ہے یہ کہیں زیرو تو نہیں ہو گئی اور یاد کیجئے کہ یہ کہاں پہ گھٹتی ہے یہ وہ ڈلیٹ پروسیجر ہے جس کے اندر یہ چیز گھٹتی ہے کرنٹ سائز اکوسٹی یہ کپیسٹی رے سائز ہے جو کہ ہم نے ڈائنمکلی ایلوکیٹ کیا تھا فائنلی گیٹ سائز جو کہ کرنٹ سائز ریٹرن کرتا ہے بلڈ ہیپ کے سلسلے میں ایک سوال ابھی بھی جواب طلب ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بلڈ ہیپ ہم نے اس لیے بنائی تھی یا یہ جو میتھڈ ہے یا یہ ایلگریڈم ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ انسرٹ جو ہے وہ ان لوگ این ایلگریڈم بن جاتا ہے اگر ہم ان ایلیمنٹس ایک ہیپ میں ڈالنا چاہیں یا ایک ہیپ بنانا چاہیں ان ایلیمنٹس سے وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک اور طریقے سے ہم ایک میتھڈ بنا سکتے ہیں یعنی کہ ایک ایلگر بنا سکتے ہیں جو کہ این لاگ این سے بہتر کام کرے گا تو اب چلیے اس سوال کے جواب کی جانب اور وہ جواب جو ہے وہ ہم تصویری خاکوں سے نہیں یا c++ پلس کوڈ سے نہیں بلکہ میتھمیٹکلی پروو کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے جواب سے پہلے میں یہ بات کہتا چلوں آل دو یہ کورس ہے تو ڈیٹا اسٹرکچرس لیکن شروع سے لے کے اب تک ہم صرف ڈیٹا اسٹرکچرس کی باتیں نہیں کرتے رہے کہ کیا کیا ہوتا ہے ہے ہے ہے ہوتی ابھی تک ہم کئی ڈیٹا اسٹرکچر دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیشہ اس کی افیشئنسی کا لحاظ رکھتے گئے ہیں کہ وہ افیشئنٹلی اسٹوریج بھی استعمال کرتا ہے وہ میتھڈ یا وہ ڈیٹا اسٹرکچر اور وہ ٹائم کے لحاظ سے بھی افیشنٹ ہے اور بلکہ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ بعض کیسز میں یہ جو ہے خاص طور پہ یہ ہم تصویری خاکوں سے یا کوڈنگ کے ذریعے نہیں دکھاتے بلکہ کچھ میتھمیٹکس کے ذریعے ہم کرتے ہیں اور یہ جو کاروائی ہے یہ صورت حال اب بڑھتی جائے گی اس کورس میں بھی اور آئندہ کورسز میں بھی خاص طور پہ جب آپ الگس کا کورس لیں گے یا بقیہ کورسز جس میں جہاں پہ بھی آپ کوئی دم یا ڈیٹا سٹرکچر یا دونوں استعمال کریں گے تو وہاں پہ آپ فوراً بلکہ اس کی سلیکشن میں یہ چیز کا لحاظ رکھیں گے کہ چونکہ یہ الگریدم جو ہے یہ اسپیس کے لحاظ سے اتنا ٹائم لیتا ہے اور ٹائم کے لحاظ سے اتنا ٹائم لیتا ہے تو اس لیے اس کا استعمال یہاں پہ مناسب ہے اور یہ چیز ثابت کرنے کے لیے ہم میتھمیٹکس کا استعمال کریں گے اس لحاظ سے یہ کورس جو ہے یہ پیور ڈیٹا اسٹرکچر تو شاید نہ ہو اس کو اگر ریٹائٹل کیا جائے تو یہ ڈیٹا اسٹرکچرز اینڈ ایل کا کورس بھی کہلایا جا سکتا ہے خیر اب آئیے اس میتھمیٹیکل پروف کی جانب جس میں ہم یہ سابت کریں گے کہ یہ جو بلڈ ہی پروسیجر ہے یہ یقیناً n لوگ این سے بہتر ہے وہ کیسے تو پہلے یہ چند میتھمیٹیکل پراپرٹیز دیکھیے یا اس سوال کی جانب پہلے ذرا دہرائی دیتے ہیں جو اس سلائڈ پہ موجود ہے کہ ہاؤ از بلڈ ہیپ اے لینیئر یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ کچھ نئی ٹرمز آپ کے سامنے آ رہی ہیں جن کی شاید تفصیل ابھی اتنی مکمل نہیں لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ صورت صورتحال واضح ہوتی جائے گی فی الحال یہ کہ یہ لینیئر ٹائم کیا چیز ہے اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر میں n log n کو پلاٹ کروں یعنی ایک x y وائیس کے اوپر ویلو فرض کریں 0 سے لے کے 1000 یا 2000 تک لے کے جاتا ہوں اور اس پہ میں n log بیس ٹو n کی value ایز y پلاٹ کرتا ہوں یعنی کہ میں گراف بناتا ہوں y equal لاگ این لاگ اس کی شکل کیا ہوگی ورسز کہ میں اسی گراف پہ y اکو این کو پلوٹ کرتا ہوں اس کی شکل کیا ہوگی وائی اکول این تو آپ فوراً کہیں گے یہ تو ایک اسٹریٹ لائن ہوگی جس کا کوئی خاص سلوپ ہوگا جہاں تک این لاگ این کا تعلق ہے یہ اسٹریٹ لائن تو نہیں یہ شک آپ کو ہوگا کہ یہ کرو نما چیز ہوگی جو کہ آہستہ آہستہ اوپر کی جانب جائے گا کیونکہ دیکھیے این جو ہے اس کو ہم لوگ این سے ملٹی کر رہے ہیں اس کے بارے میں اصل میں ہم کافی ابھی تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ چند لیکچرز میں لیکن فی الحال ذہن میں صرف یہ تصویری خاکہ کر رکھیے کہ ایک لینیئر کرو کیا ہوتا ہے اور نان لینیئر نان لینیئر ان دا سینس کہ وہ ہے یعنی کہ کوڈراٹک ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں کیلکولس میں یا بقیہ کورسز میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں تو یہ وہی بات ہے اب دوسری بات وی نیڈ ٹو شو دیٹ سم آف ہائٹ از اے لینیئر فنکشن آف این نمبر آف نوٹس یہ وہ جواب ہے یا یہ چیز ہم پروف کریں اور اگر ہم اس کو کر سکیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ یہ جو بلڈ ٹائم یا بلڈ ہیپ الدم ہے یہ اصل میں ملٹیپل انسرٹ کال کرنے سے بہتر ہے تو اس کے پروف کی جانب جانے کے لیے یہ ایک تھرم آپ کے سامنے ہے کہ فار اے پرفیکٹ بائنری ٹری آف ہائٹ ایچ کنٹیننگ 2 to the power h plus 1 minus 1 nodes the sum of heights of nodes is یہ اب ہے 2 to the h plus 1 minus 1 minus h plus 1 اور n جو کے number of nodes ہیں minus h minus 1 اب یہ theorem جو ہے یہ heights کے بارے میں ہے یاد ہے ٹری کی ہائٹ کیا ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے ہم مختلف الفاظ بھی استعمال کرتے رہے ہیں ڈیپتھ کبھی ہم نے کہا کبھی ہم نے لیول کہا اس کی ڈیفینیشن اصل میں ہے کہ اگر آپ روڈ نوٹ پہ بیٹھے ہوں تو وہاں سے جو لیف نوٹ ڈیپسٹ ہے اور لیف نوٹ آپ کیسے پہنچتے ہیں وہ لنکس کو فالو کرتے ہوئے تو اگر آپ ایک لیف نوٹ جو کہ سب سے گہرا ہے اس تک پہنچنے کے لیے پانچ یا چھ یا دس لنکس کو فالو کریں تو یہ اس ٹری کی ہائٹ ہے یا اگر کسی نوڈ کو لے لیں تو روٹ کے ساتھ کمپیئر کر کے میں بتا سکتا ہوں کہ اس ٹری کا جو لیول ہے وہ یہ ہے جس کی بنا پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی اس نوڈ کی ہائٹ جو ہے وہ اتنی ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ نیچے سے ہائٹ کو میجر کروں کہ لیف نوڈ جو ہیں وہ لیول زیرو پہ ہیں یا ہائٹ زیرو پہ ہیں اور اوپر والا لیول 1 ہے یہ اب مجھ پہ منحصر ہے کہ میں اس کی ڈیفینیشن کیا رکھوں فی الحال ہم روٹ کی جانب سے اور بلکہ ٹریڈیشنلی روٹ سے ہی یہ چیزیں طے پاتی ہیں کہ ہائٹ یا ڈیپتھ یا لیول کیا ہے اب اس لیول کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے دوبارہ اس تیرم کو دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس پرفیکٹ بائنری ٹری ہے جس کی ہائٹ ایچ ہے یعنی کہ اس میں جو ڈیپسٹ لیول ہے اب چونکہ یہ پرفیکٹ بائنری ٹری ہے تو یقیناً اس کے لوسٹ لیول پہ کوئی نوڈ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا یا بلکہ وہ لیف نوڈ سارے مکمل موجود ہوں گے اور اس سے اوپر والے لیول پہ کوئی نوڈ ایسا نہیں ہوگا جس کا لیفٹ یا رائٹ چائلڈ مسنگ ہے اور یہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بائنری ٹری کی ڈیفینیشن کے وقت ہم نے یہ چیز ثابت کی تھی کہ اگر ایسا ٹری ہو جس کی ہائٹ ایچ ہے تو اس میں 2 ٹو دا h پلس 1 مائنس ون نوڈس ہوتے ہیں جو کہ اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ این ہے یعنی کہ این اس کے برابر ہوگا بلکہ یاد ہوگا کہ اس کا لاگ لے کے ہم نے ایچ ایک لاگ آف این مائنس ون ٹائپ ایکسپریشن ایک نکالا تھا جو کہ ہائٹ کو number of نوٹس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اب یہ تھیئرم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سارے لیں جتنے بھی اس ٹری میں ہیں اور ان ساروں کی ہائٹس کو آپ ایڈ کریں تو اس کی ویلو جو ہے وہ 2 ٹو دا h پلس ون مائنس 1 مائنس ایچ پلس ون یا n minus h minus آتی ہے. اب آئیے اس تھیئرم کو پروو کرتے ہیں کیونکہ دیکھیے جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ یہ بلڈ ہیپ جو ہے یہ لینئر ٹائم میں کیسے کام کرتا ہے جبکہ انسرٹ جو ہے وہ این لوگ این میں کام کرتا ہے جو کہ لینئر سے ذرا زیادہ وقت لیتا ہے اس تھیئرم کو پروف کرنے کے لیے اب ہم کچھ میتھمیٹکس uh, کا سہارا لیتے ہیں تو سب سے پہلے کہ it is easy to see that this tree یعنی کہ یہ جو perfect binary tree ہے یا complete binary tree ہے consists of 2 to the 0 nodes at height h, 2 to the 1 nodes at height h minus 1, 2 to the 2 at ایٹ ہائٹ ایچ مائنس ٹو اینڈ ان جنرل ٹو ٹو دا ایٹ ایچ مائنس اب یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو میں انگریزی سے تو نہیں اب سمجھانے کی کوشش کرتا آپ کو یہ میں تصویری خاکہ دکھاتا ہوں اب دیکھیے یہاں پہ میں نے یہ کیا کہ یہ جو ہائٹ ہے یہ میں نیچے کی جانب سے اب میجر کر رہا ہوں کہ جو روٹ ہے وہ h پہ ہے یعنی کہ height h ایچ پہ ہے اس سے اگلا لیول میں نے دکھایا ہے وہ h-1 ہے پھر اس سے اگلا لیول H-2 اور فائنلی جو لیف نوڈز والا ہے جو کہ میرے پاس ایک کمپلیٹ بائنری ٹری ہے بلکہ یہ پرفیکٹ ہے یہاں پہ تو اس کا لوئسٹ لیول میں نے H-3 پہ دکھایا ہے اور اگر آپ چاہیں تو لیولز کے حساب سے روٹ اگر لیول 0 پہ ہے تو دیکھیے جو اگلا لیول ہے وہ H-1 ہے یعنی کہ اس کے لیول نمبر کو H میں سے میں نے سبٹریکٹ کیا دوسری بات لیول ایچ یا ہائٹ ایچ پہ نمبر آف نوٹس کتنے ہیں 2 ٹو دا زیرو یاد ہے یہ لیولس کے معاملے سے بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا کہ لیول زیرو پہ 2 ٹو دا زیرو نوٹس ہیں اس کے بعد اگلے لیول پہ جو کہ ہائٹ ایچ مائنس ون ہے لیکن لیول کے حساب سے وہ 1 ہے وہاں پہ to the H 2 ٹو دا H-2 ہیں ایچ مائنس ٹو پہ ٹو ٹو دا ٹو نوٹس ہیں اسی طرح ایچ مائنس 3 پہ ٹو ٹو دا تھری نوٹس ہیں اب اس کو لے کے اب میں کچھ میتھمیٹکس آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ کہ the سم of ہائٹ of all the nodes از دین s ایكو دا سم اور اس میں i جو ہے وہ 0 سے h-1 تک جائے گا اور سم میں کر رہا ہوں 2 ٹو دا i, h-i یہی میں نے تصویری خاکے میں آپ کو دکھایا کہ اگر فرض کریں h-0 تھا تو اس وقت 2 ٹو دا 0 یہ وہ روٹ آ گئی اگر وہ i1 ہے تو یہ h-1 ہے تو وہاں پہ 2 to the 1 نوٹس ہیں پلس اگر اس ایکسپریشن کو یا اس سم کو آپ ایکسپینڈ کریں تو یہ کیا بنتی ہے 2 to the 0 ملٹی پلائی h اس کے بعد 2 to the 1 h-1 پلس 2 to the 2 h-2 بلکہ یہ میں نے اب آپ کو ایکسپینڈ کر کے دکھایا ہے جس کو میں اکویژ نمبر 1 کہہ رہا ہوں یہ سمپلی اس سم کو میں نے ایکسپینڈ کر دیا آئی زیرو سے h-1 uh, تک چلا کے h پلس ٹو ٹائمس ایچ مائنس ون پلس فور ٹائمس ایچ مائنس اب چونکہ 2 ٹو دا 2 ہے تو اس کو میں نے ایکسپینڈ کر کے 2 ٹو ٹو دا ٹو کو 4 لکھ دیا اس کے بعد 2 ٹو دا 3 آیا جو کہ 8 ہے اور یوں یہ چلتے چلتے آخری ٹرم جو ہے یہ 2 ٹو دا h-1 ہوئی اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس ایکویشن کو یہ یہ جو سمیشن ہے اس کو میں دونوں سائڈ پہ 2 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں میں نے کیا تو یہ جس کا ہے یہ آپ کے سامنے آگئی کہ لیفٹ سائڈ پہ 2s اور رائٹ سائڈ پہ دیکھیے 2h آیا پھر 4h ایچ 1 پھر 8h ایچ 1 اور اس طرح چلتے گئے اور دیکھیے آخری ٹرم جو ہے وہ اب 2 ٹو دا h ہوگی کیونکہ ٹو ٹو دا 1 مائنس 2 تھی اس کو جب میں نے ٹو سے ملٹی پلائی کیا تو اس کے ایڈ کیا تو میرے پاس 2 ٹو دا ایچ آ گیا اب ان دونوں اکویژ کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ ان کو میں سبٹریکٹ کرتا ہوں اس پہ نہ پہ کیا آیا کہ ایس از اکو ٹو اب دیکھیے یہ سمپلی میں نے سبٹریکٹ کرنے سے جو آنسر آتا ہے وہ میں نے رائٹ right سائڈ پہ لکھ دیا کہ minus h کیونکہ h ٹو ایچ آپ کو مائنس ایچ دے گا البتہ اس کے بعد جو اگلی ٹرم ہے اس میں h 1 جو ہے وہ تو گیا اور اب میرے پاس 2 4+ 8 سے لے کے آخر میں دو ٹرمز آئیں گی جس میں ہے 2 to دا h مائنس اور 2 ٹو دا h بقیہ ساری ٹرمز جو ہیں ان سے مجھے صرف یہ نمبر حاصل ہو رہے ہیں ان کو جب میں ایڈ کرتا ہوں تو میرے پاس وہ فائنل ریزلٹ آ گیا 2 to the h plus 1 minus 1 minus h plus 1 اور جس کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ دس پرووس دا theorem اور تھرم ہم نے کیا پرو کیا کہ یہ جو ایس ہے جو کہ اگر آپ اس کے سلائڈ کے شروع میں دیکھیں ایس ہے sum of ہائٹس of all the nodes اس کی ویلو جو ہے وہ یہ ٹو H+-- پلس 1 مائنس ون مائنس ایچ ہے اب میں چاہوں تو یہ 2H ایچ 1 ون مائنس ون جو میں ہے اس کی جگہ میں N بھی ڈال سکتا ہوں جو کہ میں نے اب اگلے صفحے پہ آپ کو دکھایا ہے یا اگلی سلائیڈ میں کہ سینس امپلیٹ بائنری تھری نوڈ ہے H اور 2 ٹو داچ پلس 1 تو میں یہ لکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پرفیکٹ binary tree نہیں کمپلیٹ بائنڈری تھری ہے تو اپروکسیمیٹلی S جو ہے وہ N minus log لاگ n+ plus 1 ہوگا یہ جو لانگ ٹرم ہے یہ h کی وجہ سے آئی ہے دیکھیے اب اس اپروکسیمیٹ اکویژن میں صرف n آ رہا ہے h جو ہے اب نکل گئی پہلا n جو ہے وہ 2 ٹو دا h پلس 1, 1 کی وجہ سے آیا اور یہ جو رائٹ right پہ h پلس ہے اس میں h کی جگہ میں نے اب لوگ کی value لگا دی جو کہ یاد ہے ہم نے بائنری تھری کی پرٹیز میں شروع میں یہ چیز ثابت کی تھی اب یہ بات کہ اس expression کو لیں کہ s equal n log of 2n 1 اور یہ statement clearly as n gets larger the log n 1 terms, term becomes insignificant and s becomes a function of n ذرا دوبارہ اس پہ غور کیجئے اور فرض کیجئے کہ اس equation میں n کی value ون سے ٹو پھر ٹین پھر ٹوینٹی پھر مے بیوزینڈ مے بی لاکھ میب ملین ہو رہی ہے یعنی کہ بڑھتی جا رہی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ لاگ آف این پلس ون اگر کی ویلو ایک کروڑ ہے تو یہ لاگ کی ویلو کیا ہوگی یہ تو سمپلی کچھ بیس تیس کے برابر ہوگی جبکہ این کی ویلو ایک کروڑ ہے اب ایک کروڑ میں سے اگر بیس نمبر نکال دیں تو اس سے کروڑے کتنا کا فرق پڑتا ہے یقیناً کو خاص نہیں یعنی کہ, کہ دیکھیے اگر ہم یہ ہیپ بنا رہے ہیں اور اس میں نوٹس کو ہم لے کے ان کی ہائٹ کو سم کریں تو جیسے جیسے یہ ٹری جو ہے یہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے وہ جو ہائٹ کی سم ہے یاد رہے وہ ہائٹ کیا چیز ہے وہ نوڈس کے ہیں یا نیچے سے ان کی ہائٹ ہے ان ساروں کی سم جو ہے وہ ان کے برابر ہوتی جاتی ہے لانگ ٹرم جو ہے وہ اس میں سے انسگنیفکنٹ بن جاتی ہے اب اس سے کیا پھر ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے نظر تو آ رہا ہے کہ بھائی N جو ہے وہ ڈومٹ ہو رہا ہے یعنی کہ اس equation میں وہ بڑھ رہا ہے لوگ ہلکا ہلکا بڑھتا ہے یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم N سے ہی بناتے ہیں تو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ نمبر جو ہیں وہ اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں سارے ٹری میں یاد ہے وہ خاکہ جو ہم نے بلڈ ہیپ کے سلسلے میں بنایا تھا اور وہ آئے جو پہلے لو ایس سے تو نہیں بلکہ اس سے ایک اوپر لیول پہ شروع ہو کے پورے لیول پہ وہ گیا اور وہاں پہ وہ چھوٹے چھوٹے بائنری ٹریز جو تھے ان کو ہم نے ہیپ کی صورت میں ان کو ری ایڈجسٹ کیا اس کے بعد ہم اس سے اوپر گئے وہاں پہ پھر پورے لیول پہ ہم نے آئے کو چلایا وہاں پہ بھی نوڈ جو تھے ان میں ویلیوز اوپر نیچے بلکہ وہ لیف نوڈس تک جا رہی تھیں پھر کرتے کرتے کرتے ہم روٹ تک پہنچ کے جہاں سے بھی ویلو نیچے تک آ رہی تھی اب ہو یہ رہا تھا کہ بلڈ ہیپ کے کیس میں ویلوز جو ہیں یا نوڈس کے اندر جو ویلوز ہیں وہ اوپر نیچے ٹریورس کر رہی تھی ٹری کو تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹریورسل کی میکسمم مقدار کیا ہے یعنی کہ اگر ہر نوڈ کو اوپر نیچے جانا پڑ جائے تو وہ میکسمم نمبر of levels یا ہائٹ جو ہے وہ کتنی ہوگی وہ ٹری تو ہے آپ کے سامنے اس سے زیادہ تو نہیں نہ ہو سکتی وہ ٹری سے باہر تو نہیں نہ جا رہی ٹری میں ہی وہ اوپر نیچے جا رہی ہیں اب اگر وہ اوپر نیچے جا رہی ہیں تو اس کی میکسمم جو ہے یا وہ لیول ریورسل جو ہے وہ اس کی مقدار کیا ہے وہ ابھی ہم نے ثابت کی ہے کہ ایز n بیکمز ویری لارج یہ جو s ہے یہ اس سم آف ہائٹ value ہے یہ اپروکسیمیٹلی n کے برابر ہو جاتی ہے اب اگر بلڈ ہیپ میں یہی ہو رہا ہے کہ ویلوز اوپر نیچے travel پرکلیٹ کرتی ہیں جو کہ یاد ہے ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر یہ maximum نمبر of اپ ڈاؤن جو موومنٹ ہے یہ کیا ہے یہ ایس ہی ہے یہ سم آف ہائٹس اس کی اپر لمٹ ہے اب چونکہ یہ اپر لمٹ n ہے تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بلڈ ہیپ جو ہے ٹائم کے لحاظ سے اس کی جو ویلیو ہے یا اس ٹائم کی جو اس کو درکار ہے وہ n کے حساب سے کیا ہے وہ n نہ ہوئی وہ n لاگ n اب نہیں ہے کیونکہ دیکھا آپ نے کہ وہ جو لانگ ٹرم ہے وہ ایکچولی انسگنیفیکینٹ بن جاتی ہے خیر یہ جو باتیں ہیں کہ کس طرح ہم ایلگردمس کو میتھمیٹکلی پروف کرتے ہیں ان کی ایفیشنسی کے لحاظ سے یہ انشاءاللہ جیسے کہ میں نے عرض کیا بکیا کورسز میں تفصیل میں آپ اس کو دیکھیں گے اور یہ ایک نہایت پاورفل ٹول آپ کے سامنے آ جائے گا ایک الگریدم کو ثابت کرنے کے لئے کہ یہ بہتر ہے یا مناسب ہے اور اس کی وجہ یہ میں نے آپ سے ذکر شروع میں کیا تھا کہ آپ دو الگریدمز یا دو ڈیٹا اسٹرکچرس کو صرف اس بنا پہ ثابت ایک سے دوسرے کو بہتر نہیں کر سکتے کہ بھئی دونوں کا آپ پروگرام لکھو دونوں کو چلاؤ مختلف انپٹس پہ اور پھر ان میں سے جو تیز چلتا ہے اس کے بارے میں کہہ دو کہ بھئی یہ تیز ہے اور یہ ہمیشہ ہی بہتر رہے گا اس سے بات ٹھیک ہے سامنے تو کچھ آئے گی لیکن ثابت نہیں ہوگی ثابت کرنے کے لیے ہمیں میتھمیٹکس کا سہارا لینا پڑے گا جو میں نے اب آپ کے سامنے دکھایا ہے اور جیسے میں نے عرض کیا انشاءاللہ اسی کورس میں ہی بلکہ ہم میتھمیٹکس کا پھر اور ڈیٹاسٹرکچر میں اور اور ایلگر میں سہارا لیں گے آئیے میں اب آپ کو اس کو ایک نان میتھمیٹیکل طریقے سے بھی ثابت کر کے دکھاؤں کہ یہ ایکسپریشن جو ہے یہ کیوں ایسے بنتا ہے اس کے لیے اس سلائڈ کی جانب آئیے ان ادر وے ٹو پرو دا اس میں پہلی بات کہ the height of a node in the tree is equal to the number of ایجز on the longest ڈاؤنورڈ path to اے لیف یہاں پہ کیا ہے ذرا ذہن میں ایک ٹری کو لائیے اگر میں کسی نوٹ پہ بیٹھا ہوں اور وہاں سے میں لیف نوٹ کی جانب جاؤں اور وہ لیف نوٹ چنوں جس کی بنا پہ مجھے میکسمم نمبر of ایجز یہ وہ جو ٹری لنکس ہوتے ہیں ان کو ایچ بھی کہتے ہیں وہ مجھے ٹریورس کر کے لیفٹ رائٹ right, یا جس طرح بھی ہے ٹریورس کر کے مجھے لیف تک جانا پڑتا ہے یا وہ پوائنٹرس فالو کر کے لیف تک جانا پڑتا ہے ان میں سے وہ میں maximum جو ہے اس کو لیتا ہوں اور پھر تیسری بات کہ the height of آف اے ٹری از اکول ٹو دا ہائٹ آف اٹس روٹ یہ ہم ڈیفینےشن کہتے ہیں کہ ایک tree کی height کیا ہے اچھا اب یہاں سے اس proof کی non mathematical کہہ اس کے سلسلے میں یہ باتیں کہ for any node in the tree that has some height h ڈارکن H tree edges اور وہ اس طرح کی go down tree by traversing left edge then only right edges اور یہ آخری بات کہ there are N minus 1 tree edges and H ایچ ایجز آن رائٹ پیتھ سو دا نمبر آف ڈارک اینڈ ایجز از این مائنس ون مائنس ایچ وچ پروز میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں دیکھ کے آپ کہیں گے مجھے تو اس کی بالکل سمجھ نہیں آئی کی اس نے کیا پرو کیا یہ, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک نوڈ پہ بیٹھو وہاں سے پہلے لیفٹ جاؤ اور اس کے بعد صرف رائٹ کی جانب جاؤ اور پھر آخر میں تھیئرم پروف ہو جاتا ہے چلیے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے میں اب تصویری خاکوں کی مدد لیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایک ٹری ہے ایک پرفیکٹلی پرفیکٹ کمپلیٹ بائنری ٹری ہے اس میں اب میں ویلیوز نہیں دکھا رہا اس سے فی الحال ہمیں سروکار نہیں ہم نے ہائٹس کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہے اچھا اب اس میں یہ کیجیے کہ جتنے جو نوڈس uh, ہیں ہائٹ ون کے ان کے لیے لیفٹ ایجز کو مارک کریں اب یہ مجھے بتائیے کہ اگر نیچے سے میں ہائٹ ون جو نوڈس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں تو وہ کون سے ہیں بالکل باٹم لیول پہ تو ہائٹ زیرو ہے یہ میرے سارے لیف نوڈس ہیں اس سے جو اوپر والا لیول ہے یہ ہائٹ ون نوڈس ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارک دا لیفٹ ایجز فور ہائٹ ون نوڈس چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں نے ایس میٹری میں یہ کیا ہے کہ جتنے لیفٹ ایجز ہیں جو ہائٹ ون نوڈ کو لیف نوڈ کے ساتھ جوڑتے ہیں ان کو دیکھیے میں نے ائی لائٹ کر دیا ہے یہ اب آپ کے سامنے ہیں غور طلب بات کہ یہ سارے لیفٹ ایجز ہیں چونکہ میں نے یہی آپ سے کہا کہ آپ لیفٹ ایجز کو مارک کریں تو سیکنڈ لیول سے یا نیچے سے لیف نوڈس والے لیول سے اوپر والا جو لیول ہے اس کے جو لیفٹ لنکس ہے اب میں نے ہائی لائٹ کر دیے امید ہے کہ اس... یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی اب آگے چلیے یہاں پہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ مارک دا فرسٹ لیفٹ ایج اینڈ سب سیکنٹ رائٹ ایج فور ہائٹ ٹو پہلے یہ مجھے بتائیے کہ ہائٹ ٹو نوٹس کون سے ہیں اگر ہائٹ لیف نوٹس کی 0 ہے تو ہائٹ ٹو نوٹس کون سے ہیں یا وہ کہاں ہیں. یقیناً لیف نوٹ والے لیول سے آپ اوپر گئے تو وہ ہائٹ 1 آیا جس کے بارے میں ابھی ہم کچھ کر چکے ہیں اس سے جو اوپر والا لیول ہے وہ اب ہائٹ ٹو پہ ہے اور اس تصویری خاکے میں وہ کتنے ہیں وہ یہ چار نوٹس ہیں جس میں آپ دیکھیے میں نے ویلیو تو نہیں ڈالی لیکن آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ ہائٹ ٹو پہ کون سے نوٹس ہیں اب یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان نوٹس کو لے کے ان کے لیفٹ ایج کو اور اس کے بعد جو بقیہ نوٹس لیف نوٹس تک جانے کے لیے درکار ہیں ادھر رائٹ ایجز کو مارک کریں اگر آپ نے کر لیا ہے تو اب اس کا موازنہ کیجئے جو میں نے اب آپ کو دکھایا ہے کہ دیکھیے اگر آپ یہ لیفٹ موسٹ ہائٹ 2 والا نوڈ لیں تو اس کے لیفٹ ایج کو میں نے ہائی لائٹ کیا اور اس کے بعد دیکھیے جو ہائٹ 1 کا نوڈ کا رائٹ right ایج تھا اس کو بھی میں نے مارک کر دیا یہ پھر جو بقیہ تین لیول 2 نوڈز ہیں اس پہ بھی میں نے کیا ہے کہ اس کا لیفٹ ایج اور رائٹ right جو اس سے اگلے لیول کا ایج ہے اس کو مارک کر دیا اور یوں یہ چار نوڈ جو ہیں ان کے لیفٹ اور اس کے بعد جو اگلے لیول کے نوڈز ہیں ان کے رائٹ ایجز میں نے اب مارک کر دیے یا ہائی لائٹ کر دیے اب آگے چلیے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب میں اگلی دفعہ کیا کروں گا کہ اب میں اس سے اوپر والے لیول پہ آؤں گا یہاں پہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ مارک دا لیفٹ فرسٹ لیفٹ ایج اینڈ سب ٹو رائٹ ایجز فور دا ہائٹ تھری نوڈز ہائٹ تھری نوٹس کون سے ہیں وہ یقیناً آپ کے سامنے صرف یہ دو ہیں اب اس, اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے لیفٹ ایج ان میں سے ایک کو لیجیے اس کے لیفٹ رائٹ کو مارک کرتا ہوں اور پھر میں اس سے آگے جو نوٹس ہیں جو مجھے لیف کی جانب لے جا رہے ہیں ان کے رائٹ right ایجز کو مارک کر رہا ہوں پہلا نوٹ جو ہے اس کو دیکھیے کہ اس میں میں نے کن ایجز کو ہائی لائٹ کیا اور دوسرا نوڈ جو رائٹ right ہے جو روٹ کا رائٹ right چائلڈ ہے اس کے کیس میں دیکھیے میں نے کن ایجز کو مارک کیا پہلے لیفٹ کو اور اس کے بعد جو اگلے لیول پہ دو یا لیف نوڈ تک دو لنکس آتے ہیں ان کے رائٹ right لنکس کو میں نے مارک کیا یہاں پہ دیکھیے کہ جو روٹ کا لیفٹ نوڈ یا لیفٹ چائلڈ ہے اس کے دیکھیے میں نے رائٹ right ایج کو نہیں مارک کیا ہمیشہ ہر لیول پہ میں اس نوڈ کے لیفٹ ایج سے شروع کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں رائٹ right لینکس کو فالو کرتا ہوں آخر کار ہم روٹ پہ پہنچے یہاں پہ اب ہم کہتے ہیں کہ روٹ کا بھی لیفٹ مارک کرو اور اس کے بعد جو آگے ہے اس کے رائٹ right لینکس کو مارک کرتے ہوئے لیف نوٹ کی جانب چلے جاؤ وہ اب میں نے آپ کو دکھایا اب ان سارے ہائی لائٹڈ ایجز کو میں اس سنگل ٹری میں دکھاتا ہوں اور ساتھ ہی میں جو ہائی لائٹڈ ایجز نہیں ان کو میں نے ڈاٹ لنکس کے ذریعے اب دکھایا ہے یہ دیکھیے یہ جتنے ہائی لائٹ ایجز ہیں یہ جو ابھی میں نے چند ایک سلائیڈ آپ کو دکھائیں اس میں جو خاص طریقے سے میں لیول بائی لیول ایجز کو کلر کر رہا تھا یا ہائی لائٹ کر رہا تھا اس کی بنا پہ یہ ہائی لائٹڈ ایجز آپ کے سامنے ہیں اور اس کے اندر جو انہائی لائٹڈ ایجز ہیں ان کو ڈاٹڈ ایجز کے ذریعے میں نے دکھایا ہے میں یہ چاہوں گا کہ یہ مثال آپ کاغذ پہ بھی کریں دوبارہ یا اس لیکچر کے بعد فوراً کوشش کریں اب ہمارے پاس کچھ ہائی لائٹڈ ایجز ہیں اور کچھ ان لائٹڈ ایجز ہیں ایجز ہیں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ان ایجز کی مقدار ابھی ہم کیلکولیٹ کریں گے لیکن یہاں میں آپ سے ایک چیز کہتا چلوں کہ دیکھیے یہ جو لنکس ہیں ان کو اگر ہم ٹریورس کریں تو ہم ٹری پہ اوپر نیچے ٹریول کر سکتے ہیں اور یہی وہ ہائٹ کی کے بیسس بنتی ہے کہ ایک لیول اگر اوپر جائیں تو وہ ہائٹ 1 کیوں ہے کیونکہ ہم ایک لنک ٹریول کر کے ایک لیول سے دوسرے لیول پہ چلے جاتے ہیں اگر ہم نے دو لیولز ٹریول کرنے ہیں تو ہمیں دو لنکس ٹریولس کرنے پڑتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں روٹ سے کسی لیف نوٹ تک جانا پڑے تو ہم وہ لنکس کو فالو کرتے ہوئے لیف تک چلے جاتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس ٹری میں وہ سارے رستے اب تلاش کر لیے ہیں جس کی بنا پہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹری میں اوپر نیچے ٹراول کر سکتا ہے دوبارہ ذرا اب اس ٹری کو دیکھیے کہ اس میں جتنے ہائی لائٹڈ ایجز ہیں اگر یہ لنکس موجود ہوں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی بھی ٹری کی ویلیو اگر میں فرض کریں روٹ سے لیف میں لانا چاہوں تو وہ آ سکتی ہے کہ نہیں یا اگر اندرونی ہے تو اس میں سے میں اس کو نیچے لانا چاہوں تو وہ آ سکتی ہے کہ نہیں روٹ کے لیے البتہ یہ تھوڑی سی بات ہے کہ اگر میں اس کی ویلو رائٹ سائٹ پہ لے جانا چاہوں تو پھر میں کیا کروں گا وہ بائی سیمیٹری ہم یہ جو لیفٹ والی کاروائی ہے کہ پہلے لیفٹ لو اور پھر رائٹ right لو اس کی سیمیٹری سے ہم اس کی ٹوٹل اپوزٹ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے رائٹ right لو اور پھر لیفٹ لیفٹ لیفٹ لے کے لیفٹ کی جانب جاؤ خیر آپ کے سامنے یہ ٹری ہے جس میں وہ ساری ہائٹس جو ہیں اب لنکس کے حساب سے سامنے ہیں اور اس میں دیکھیے کہ یہ ان کی مقدار کیا ہے اب اگر آپ کے پاس ایک ٹری ہو جس میں N نوڈز ہیں تو اس میں ایجز کتنے ہوں گے یہ اصل میں ٹری کی ایک پراپرٹی کے بارے میں سوال ہے جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ کے پاس دو نوڈز ہوں تو اس میں کتنے لنکس ہوتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے ایک لنک اگر آپ کے پاس تین نوڈز ہوں اور اس کا بائنری ٹری بنائیں تو اس میں لنکس کتنے ہوتے ہیں یا ایجز کتنے ہوتے ہیں دو اگر آپ کے پاس چار نوڈز ہوں اور اس سے آپ بائنری ٹری بنائیں تو اس ٹری کی شکل جو ہے وہ اصل میں مختلف ہو سکتی ہے آپ کے پاس چار نوڈز ہیں اس کی ترتیب دیں گے لیکن اس میں نمبر آف لنکس جو ہیں وہ تین ہوں گے بلکہ یہ ہم بعد میں کبھی اس کورس میں شاید نہیں اگلے کورس میں, میں خاص طور پہ یہ چیز پروف کریں گے کہ ایک بائنری ٹری میں اگر نوڈز ہیں تو اس میں نمبر آف ایجز جو ہیں وہ N-1 ہوں گے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے اگین میتھمیٹکلی اچھا فی الحال اس، آپ اس کو لیجئے کہ یہ،, یہ سچ بات ہے کہ ایک ٹری میں اگر N نوڈز ہیں تو اس میں N-1 لنکس ہوں گے میں نے پرو نہیں کیا لیکن مثال کے ذریعے شاید آپ تھوڑا سا اس بات کو مان گئے ہوں گے تو اب آئیے کہ اگر n جو ہے وہ 31 ہے تو اس میں edges کتنے ہوئے 30 اب اس ٹری کی ہائٹ کیا ہے ہائٹ بائی ڈیفینیشن ہے روٹ سے لے کے وہ لیف نوڈ جو کہ ڈیپسٹ ہے اس ٹری میں وہ چار ہے کیونکہ دیکھیے اس میں تمام لیف نوٹ جو ہیں وہ لیول فور پہ ہیں یعنی کہ میں اگر لنکس کو کاؤنٹ کروں روٹ سے کسی سمت میں آپ چلے جائیں تو ہمیشہ مجھے چار لنکس فالو کرنے پڑتے ہیں اور جب میں وہ فالو کرتا ہوں تو میں روٹ سے لیف لیول والے نوڈ جو ہیں ان تک پہنچ جاتا ہوں یعنی کہ اس ٹری کی ہائٹ چار ہوئی اب بتائیے کہ اس میں جو ڈاٹڈ ایجز ہیں وہ کتنے ہیں وہ تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ بھی چار ہیں یعنی ہائٹ کے برابر اب دیکھیے اب اس فارملے میں میں یہ ویلوز ڈالتا ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ سم آف ہائٹس جو کہ ایکچولی ان لنکس کی جو کہ یہ ہائی لائٹڈ ہے ان ساروں کی سم ہے یاد رہے کہ یہاں میں میں فاصلہ نہیں ماپ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک لنک جو ہے وہ 6 انچ ہے یا دوسرا لنک جو ہے وہ 4 انچ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں سمپلی کہہ رہا ہوں کہ یہ لنکس کتنے ہیں اگر آپ یہ سارے ڈارک جو لنکس ہیں ان کی مقدار نکالنا چاہیں تو ان کی ویلو کیا بنتی ہے ٹوٹل نمبر آف ایجز ہیں تیس اور تھرم یہ کہتا ہے کہ نمبر آف جو ہائٹس کی سم ہے وہ ہوگی n-h-1 اب اس طرح فارمولے میں ڈالیے n کی ویلیو 31 h کی ویلیو 4 اور پھر 1 اور اس سے حاصل ہوا چبیس یعنی اکتیس مائنس چار مائنس ون آپ کو ملا چھبیس اب لگے ہاتھوں ان ڈارکنڈ یا ہائی لائٹ ایجز ہیں ان کو ذرا کاؤنٹ کیجئے اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کیا ویلیو آئی چھبیس دونوں برابر ہوئے یہ خیر اب ایک تصویر خاکے سے اس کا پروف ہے اس تیرم کا جو کہ ہم نے میتھمیٹکلی کیا تھا یہ جو کاروائی میتھمیٹکس کی ہے یہ سمجھے اس کورس کا کوئی میجر حصہ تو نہیں میں نے یہ اس لیے کیا کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ جب ہم ڈیٹا اسٹرکچرس کی افادیت یا کسی الگردم کی افادیت کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں خاص طور پہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک الگردم دوسرے الگردم سے بہتر ہے تو کس بنا پہ اس چیز کو ہم کیسے ثابت کریں اور اس کے بارے میں, میں یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھی ٹھیک ہے ایک پروگرام لکھو اس میں آپ ایک ڈیٹا سٹرکچر استعمال کرو پھر ایک دوسرا پروگرام لکھو جو کہ کاروائی کے لحاظ سے کام وہی کرتا ہے جو کہ پروگرام اے کر رہا ہے لیکن اب اس میں میں نے ڈیٹا سٹرکچر بدل دیا یا لگے ہاتھوں میں نے ایلردم بھی بدل دیا اب دوسرے پروگرام کو میں نے چلایا اس دونوں پروگراموں کو میں نے مختلف انپوٹ سائز دیا فرض کریں اس کے اندر میں نے 10 ویلیوز ڈالی n کی پھر 20 ڈالیں پھر 40 ڈالیں اور بڑھتے بڑھتے میں بھی میں کروڑوں میں چلا گیا۔ دونوں کے ٹائمز کو میں نے کمپیر کیا کہ بھئی ایک جو ہے وہ وہ کچھ زیادہ ہی وقت لیتا ہے کمپیوٹر پہ چلنے کے لیے اور اسی کمپیوٹر پر پروگرام بی جو ہے وہ کم ٹائم لیتا ہے as n increases ان دونوں کا موازنہ کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی لگتا ہے کہ جو پروگرام میں میں نے استعمال کیا یا ایلبردم استعمال کیا یا دونوں وہ بہتر ہیں ان سے جو کہ میں نے اے میں استعمال کیے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی کنوینسنگ آرگومنٹ نہیں کہ بھئی پروگرام تو چل رہے ہیں کیا یہ ثابت ہے کہ اگر میں کسی اور کمپیوٹر پہ چلاؤں تو یہی ہوگا آج تو اس کمپیوٹر پہ یہ نتیجہ ہے شاید اگلے کمپیوٹر پہ ایسا نہ ہو اس چیز کو مکمل طور پہ فائنل طور پہ کنوینس کرنے کے لیے کسی کو ہم عموماً اس طرح کی میتھمیٹک یا میتھمیٹکل ٹریٹمنٹ کا سہارا لیں گے لیتے رہے ہیں اس کورس میں بھی لیں گے اور آئندہ کورسز میں تو آپ کو یہ بار بار یہ چیز نظر آئے گی کہ کس طرح ہم میتھمیٹکلی یہ چیزیں ثابت کریں گے تو فی الحال میں کچھ انٹروڈکشن بھی چاہتا تھا اور ساتھ ساتھ میں اپنی ہی ان مثالوں یا اپنے ہی ان میتھڈ کو ان ڈیٹا اسٹرکچر کو ان ایلگر کو اس خاطر سے کہ آپ کنوینس ہو جائیں کہ یہ بہتر ہیں یہ میتھمیٹکس کا سہارا لے رہا ہو ہم انشاءاللہ آئندہ پرائرٹی کیو کے بارے میں تھوڑی سی اور باتیں کر کے اس کے بارے میں گفتگو مکمل کر لیں گے پرائرٹی کیو کا معاملہ رہتا ہے تھوڑا سا اور کچھ شارٹنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات رہتی ہے میری تجویز ہے کہ آپ ہیپس کے بارے میں اپنی کتاب میں بھی اور نیٹ پہ بھی یا جہاں بھی آپ کو کچھ انفارمیشن ملے ضرور پڑھیے یہ ایک انتہائی اہم ڈیٹا سٹرکچر ہے جس کا استعمال کافی جگہ پہ ہوتا ہے انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا یہ گفتگو آئندہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے اگلے دفعہ تک خدا حافظ